تو اسف الصاف میں گر جانے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ انسان سب سے بلند تھا سب سے بلند اشرف المخلوقات انسان سب سے بلند اور جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اسی کے اعتبار سے تباہی آتی ہے مثال کے طور پر ریل کی طاقت دیکھیے کہ ہزاروں ٹن بوجھ ہزار ہزار ہا انسان یہ ریل اس کو منزل مقصود تک لے جاتی ہے لیکن خدا نخواستہ جب کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو تباہی بھی بڑی ہوتی ہے بڑی تباہی آتی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو بلندی عطا کی ہے اور یہ بلندی باقی مخلوقات سے سب سے زیادہ اگر یہ انسان اپنے مقام سے گرے گا تو یہ تباہ و برباد بھی سب سے ظاہر ہوگا بات آگئے اِنَّ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیے ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے قیامت کو قیامت کے دن ایسی جزا ملے گی وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیے ہیں الدین نے بتلا دیا کہ قیامت کے دن تیرے کیے کا بدلا ضرور دیا جائے گا موت کے بعد دوبارہ اٹھنا برحک ہے پل سے رات ہف حق تو اللہ رب الزت نے خوب اچھی طرح واضح کر دیا اس کے باوجود تو قیامت کے دن کا انکار کس طرح کرتے ہیں دنیا کے اندر کوئی انسان یا عدالت فیصلہ کرے اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے ان کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے یہ عدالت چاہے چھوٹی سی عدالت کیوں نہ ہو بڑی دنیا کی بڑی سی بڑی عدالت ہائی کورٹ سپریم کورٹ بڑی سی بڑی عدالت ہو یہ خطا سے خالی نہیں اور ایک عدالت قیامت کے دن قائم ہوگی جو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دلائے گی تو قیامت کا امکار انسان کے فطری تقاضے کے خلاف کیوں وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین عدالت قائم نہ ہو تو پورے پورے انصاف کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ ظلم زیادتی کا ازالہ نہیں ہو سکتا فرمایا تم ایسی اعلیٰ ترین عدالت پر شرک کرتے ہو کہ یہ کس طرح قائم ہوگی علیہ اللہ بے آحت کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں اس آیت کے اندر ایک طرف تو علیہ صلی اللہ بحتم الحاق ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ خفاڑ کے جٹلانے اور ان کی دشمنی پر پریشان نہ ہو کیا اللہ جل احتم الحاق مین نہیں ضرور ہے حضرت ابرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ سور وطیم پڑھے اور آیت علیہ صلی اللہ و احکم الحاکمین پر پہنچے تو وہ اس کے بعد بلا و انا من یہ پڑھے کہا فرماتے ہیں کہ اس صورت کے ختم پر اس کلمے کا پڑھنا مستحب ہے اور احناف کے نزدیک نماز میں یہ کلمہ زبان سے نہ پڑھے کہ اللہ احکم الحکیم ہے اور باقی آئمہ کے نزدیک احناف کے علاوہ جو دوسرے آئمہ ہیں ان کے نزدیک نماز کے اندر بھی نماز سے باہر بھی دونوں صورتوں میں یہ کلمہ پڑھے گا بلا و اناضہ شاہی دن نماز میں نہیں نماز میں نہیں پڑھے گا دوسرا احمد نماز میں بھی پڑھے گا اشناب کے نزدیک نہیں پڑھے گا نماز میں فرق یہ ہے کہ نماز کے کی اندر کیا ہے سورہ فاتحہ ہے سورت ہے اس کے علاوہ دوسری جو باتیں ہیں اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے بال و انا ذالی کا مینا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے اس لیے یہ نماز کے اندر نہیں پڑھے گا بات سمجھنے آئی جی اب آواز آ رہی ہے اسکائپ میں آ رہی ہے اسپیکر نہیں آ رہی ہے اب واضح سب کے ہے چلور العلق کیا یہ سورت رب خلق خلق من علق رقبی علق انسان سورت میں آ رہا ہے اس لیے سورت کا نام سورخ گزشتہ سورت کے اندر سورہ بدین کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا لقل خلق انسان فیر احسن تقوین اس صورت پہ بھی خل عقل انسان عالب کہ انسان کو اس کی کہ انسان کی پیدائش ایک حقیر چیز یعنی خون کی پھٹکی سے ہونا بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے وہی سورہ علق جس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں اس سورت کی شروع کی جو پانچ آیات ہیں اقرا سے لے کر اقرا معلم یا عالم تک علم بالقلم علم ما لم يعلم. یہ پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی ابتدا انہی پانچ آیات سے ہوئی جیسا کہ بخاری شریف مسلم شریف اور دوسری جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے اسی طرح ثابت ہیں اور جمہور اس پر اتفاق ہے اچھا سب سے پہلے سب سے پہلے سورہ فاتحہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے قول کو لیتے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے بعض فرماتے ہیں کہ سورہ مدع صرف سب سے پہلے نازل ہوئی تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن جمہور کے نزدیک میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے یہ سورہ سورہ سور کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی یہ جو سورہ مدسر ہے نا مدسر جو پہلی وحی آئی تھی پہلی وحی آنے کے بعد کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی تو کچھ عرصے تک جو وحی نہیں آئی اس کے بعد جو سب سے پہلے وحی آئی تھی وہ سورہ مدثر کی تھی جن روایات میں آتا ہے کہ سورہ پاتحا ہاں سب سے پہلے نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل پاتحا ہے باقی جو سورتے ہیں ان سے پہلے آیات, آیات نازل ہوتی تھی تھوڑی تھوڑی थोड़ी مکمل سورت نازل सूरत ہوئی لیکن سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ پاتحہ ہاں تھی وقت کا شان نزول یہ ہے بخاری شریف مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے ابھی آپ کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے یہ انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے کل پہ رکھ دیں ٹھیک ہے جی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں في كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته